ربت سورہ نور با سورہ مومنون جی ہے بزرگوں سورہ مومنون میں علم المقاسمت اس سورت میں علم الحکام ہے وہ مناظرہ تھا نا کافروں کے ساتھ نمبر دو سورہ مومنون کے آخر میں آفا ستمن نما خلکناکمسا سے انسان کے مکلف ہونے کا بیان تھا بہ انسان ابس پیدا ہوا ہے مکلف ہے شریعت کا کام مکلف ہے نا نہیں اب اس صورت میں احکام تکلیفی ایک ابھیان ہے جن احکام کا ہمیں مکل بنائے خلاصہ اس صورت کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں درج ذائل چھ امور ہیں یہ ہیں چھ امور ترغیب لالقرآن اصلاح معاشرہ کے چار احکام قاضفین پر زجریں اور تمبی مومنین پھر اصلاح معاشرہ کے چھ قوانین تمثیل ہدایت داو توحید پر ایک نقلی اور تین نقلی درائل دوسرے حصے میں چار امور ہیں اصلاح معاشرہ کے تین قوانین مخلصین منافقین کے اعمال کا تقابل آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دعو توحید کا یادہ صورت مدنیہ ہے صورت انزل حاضی صورتن حاضی مبتضا معذوب ہے اور ساتھ ساتھ وہی لکھو تمہید ما ترغیب ترغیب بلال قرآن ہے نا تمہید ما ترغیب یہ سورت ہے انزلنا نا الفاظ آن زلنا کا من کیا کرو گے انزل الفاظ آتارا ہم نے اس کے الفاظ کو وفرزنا فرض احکام آ اور فرض کیا ہم نے اس کے احکام اور اتاری ہم نے اس کے اندر ایتیں واضح جو آکام پہ دلالت کرتی ہیں لال لقم تزکارون حکمت انضار تاکہ تم سمجھو ازان یت وزانی حکم اول حد ذنا پہلا حکم حد ذناح ہے ازان یت وزانی یہ عورت کو کیوں مقدم کیا گیا جی مرد سے اس لیے کہ آپ اکل سے سوچیں کہ مرد زنا کرے نا وہ اتنی بدنامی نہیں ہوتی جتنی عورت زنا کرے اور بدنامی ہوتی ہے سمجھے جی عورت سے زنا شادر ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہائے بے تھی ساری قوم کی ناک کٹا ڈالی ساری قوم نیچے آ کرے گی منہ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے وہ کہتے ہیں نہیں کہتے مرد کے بارے میں ایسے نہیں کہا جاتا جتنا عورت کے بارے میں پروپیگنڈا ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ عورت ایک صاحب حیا ہوتی ہے زنا کے ساتھ حیا کا پردہ ختم ہو جاتا ہے پر میں زانی عورت اور زانی مرد فاج دو جو شوبہ نمبر ایک شوبھا کا لفظ لے کے اوپر نمبر ایک لکھو شوبھا نمبر ایک پچا مارو ہر ایک کون میں سے سو چاب لیکن یہ کس کے لیے ہیں جو غیر شادی شدہ شادی شدہ کے لیے رجم ہے وہ ہے اشے خب اشہ خاط فر ما یہ بھی قرآن کی آیا منسوخ ہو گئی ہے منسوخ تلاوت حکما کی ہے اور حدیث بسار ہیں ولا خز قوم شوبہ نمبر دو اور نہ لے تم کو ان کے حق کے اندر ترس سوک چابک مارتے ہوئے ترس بھی نہ کرنا اور نہ لے تم کو ان کے حق میں ترس بیچ قانون اللہ کے دین کا من قانون اگر ہو تم ایمان لات ساتھ اللہ کے اور جن قیامت کے والی یا شہاد یہ شوبھا نبر کتنی تین اور چاہیے حاضر ہوں ان کی سزا کو ایک تحفہ مومنین کا مومنین کی جماعت حاضر ہوں انہیں لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ دوسرے بھی کا حاصل کریں یہ برادری ضروری ہے علاحدہ نا ایک طالب علم کو میں نے کہا کہ کان پکڑ تو اس نے ہاتھ جوڑے استاد جی آپ کے کمرے میں کان پکڑوں گا چھپ کے لوگوں کے سامنے کان نہ پکڑوانا میں نے کہا ہم تو جی میدان میں کان پکڑواتے ہیں پھر جو ہمارے پاس جو صاحبزادے آتے تھے نا پڑنے دین پور خان پور کے صاحبزادے ہم ان کو چار پائی کے اوپر کان پکڑواتے ٹھیک ہے ان کا اعزاز کرتے حالانکہ اس پہ کان پکڑنے مشکل ہوتے ہیں ہلتی ہے نہ چار پائی یہ مشہور ہے چار پائی کے کان اچاری ازانی لا لا زانی یہ حکم نمبر دو ہے حکم نمبر ایک حد زینا یہ حکم نمبر دو ہے سے مترا کر لے کر لو اچھا جی اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھو غایت شناعت زناح کہ زنا بہت ہی کبھی چیز ہے غایت شناعت زناح شناعت میں کباہت بھائی زنا اتنی بری چیز ہے کہ زانی آدمی ہے نا اس کو زنا کی جب عادت پڑ جائے نا وہ بدماش کو نکاح والی عورت جو ہے نا وہ پسند نہیں آتی سے یہی کرتا ہے کہ میں زنا ہی کرتا رہوں اور اگر نکاح بھی کرے گا تو کس کے ساتھ کرے گا زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کرے گا سمجھے چاہے وہ نتیجے غلط بھی کو نکلیں یا مشرق عورت کے ساتھ نکاح کرے گا پھر چاہے مشرق عورت مشرقیہ ہو زانیہ بھی ہو اس کو کہے کہ تو مشرق بن جا تو مشرق بننے سے آر بھی نہیں کرے گا ایسا بیمان بن جاتا ہے تو غایت شنات جناح ہوئی ہے نا دیکھو جی زانی کی عادت ہے کہ نئی نکاح کرتا مگر زانیہ کے ساتھ سمجھے جی عادت بیان کی گئی یا کس کے ساتھ مشرقہ کے ساتھ اسی طرح خود زانیہ اور عورت جو ہے نا وہ اس حیثیت میں ہوتی ہے کہ نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ مگر کون زانی ڈیک لوگ نہیں جنا کرتے یا مشرق اور مذہب کو بھی نہیں دیکھتے زنا اتنی بدترین چیز ہے نا کہ زانی عورت نہیں دیکھے گی کہ میں انگریز کے ساتھ نکاح کر رہی ہوں یا مشرق تھا چاہے نکاح نہیں بھی ہوگا شران پھر بھی کرے گی وہور مزال قلعہ منی اور حرام کیا گیا یہ زینا اوپر کس کے مومنین کے مومنین پہ حرام ہے یعنی ایمان والے زنا کو پسند کرتے ہیں اچھا حرام کیا گیا یہ زنا اوپر کس کے مومنین کے اوپر حرام کیا گیا تھا. نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ تکوینی طور پہ بھی مومنین سے زنا نہیں ہوتا مومن آدمی جتنی کوشش کرے نا زنا کرنے کی درمیان میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جناح نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی طرف سے حفاظت نہیں ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں بڑے حضرت دین پوری رحمت اللہ, اللہ کا مرید تھا ایک عورت کے ساتھ میں نے وعدہ کیا زنا کا حالانکہ کبھی مجھ سے زنا نہیں ہوا تھا میں قریب گیا کہ زنا کے لیے آمادہ ہوں خدا کی قدرت پہلے بادل نہیں تھے ایسے بادل آیا بجلی اتنی کڑکڑ کڑ کرنے لگی میں نے سمجھا یہ ہمارے اوپر گرتی ہم مر جائیں گے پھر وہ اپنی گا بھاگی میں اپنی گا خدا اپنے بندوں کو ایسے ہی کر سکتے ہیں تین آدمیوں کا آپ نے پڑھا نہیں جو غار کے اندر گئے تھے تو اللہ نے اس کو بچا لیا نہیں تو حرام کی آگے کا معنی یہ بھی ہے اللہ مومنین کو زنا سے بچا دیتے ہیں اب یہاں ذرا غور فرمائیے اس آیت کے اندر جو ہے نا ایک عادت بیان کی گئی ہے کیا یوں نہیں کہا گیا کہ زانی نہیں نکاح کر سکتا مگر زانیہ کے ساتھ یعنی یہ حکم نہیں ہے کہ زانی نہیں نکاح کر سکتا مگر کس کے ساتھ زانیہ کے ساتھ کیا زانی کا نکاح دوسری عورت سے نہیں ہوتا کیا وہ ہو جاتا ہے نا اسی طرح زانیہ یا عورت جو ہے اس کا بھی نکاح کسی نیک مومن سے ہو جاتا ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ نکاح ہی نہیں ہوتے یہاں عادت بیان کی گئی ہے آگے سمجھا حکم آگے ہے کہ حرام کیا گیا جناب مومنین منین پہ ولدین جرمون الم صنا یہ حکم نمبر کتنی ہے جی تین حد قز اور ایک اور مانا علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ یہاں نفی لیاقت کی ہے یہ پہلے میں کیا کہتے ہیں نفی لیاقت کی ہے کہ زانی آدمی کے لیے لائق نہیں کہ نیک عورت کے ساتھ لنا کرے بلکہ اس کے لائق کیا ہے زانیہ اس کو ملے اسی طرح زانی عورت کے لیے بھی لائق نہیں کہ مومن اس کے ساتھ نکاح کرے بلکہ کون زانیہ مچھرے نفی لیا کا یہ بھی بانا کرتے ہیں دو مانے آگے جی تیسرا حکم ہے حد کس حکم نمبر تین لکھو حد کس وہ لوگ کہ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو موحصنات لیکن یہاں یہ سمجھیے کہ پاک دامن عورت سے مراد وہ عورت ہے کہ چار گواہ آدمی بھگتا نہ سکے وہ عورت کیا ہوگی پاک دامن مثال طور مجھ سے سمجھیے ایک عورت ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ عورت کچھ غلط قسم کی عورت ہے بالکل پاک دامن نہیں ہے تو کیا اس پہ تحمد لگا سکتے ہو ایک عورت ہے اس سے غلطی ہو گئی ایک دو دبا جنا ہو گیا تو کیا آپ اس سے تحمد لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے تحمد لگائی اور چار گواہ پیش نہ کیے تو آپ کو حد لگے گی یا نہیں لگے گی گویا کے پاک دامن عورت کے اوپر آپ نے کیا کیا توہمت لگائی یہ بھی پاک دامن ہوگی اس وقت کیونکہ آپ چار گواہ نہیں بھگتا سکے تو سنا سے مراج کیا ہے بالکل پاک دامن عورت نہیں وہ عورت جس کے خلاف آدمی چار گواہ نہ بھگتا سکے سمجھی بات وہ لوگ جو توہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو پھر نہیں لاتے چار گواہ پس چا بک مارو ان کو کتنی اسی چا یہ حد کس کی ہے جی کازو کی توہمت کی ہے اور نہ قبول کرو تم واسطے ان کے گواہی ہمیشہ کے لیے قبول نہ کرو سمجھے جی باؤلا کہم الفا سے اور یہی لوگ کیا ہیں جی فاسق ہیں کہیں اظین تابو مگر جو لوگ توبہ کریں بعد اس کے اور اصلاح کریں پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے جو توبہ کر لیں نا کہ آئندہ کے لیے ہم تہمت کہیں نہیں لگائیں گے پھر بھی ان کی گواہی جو ہے نا دیانات کے اندر قبول ہے معاملات میں قبول نہیں معاملات یہ ہوتے ہیں جو مقدمے ہوتے ہیں نا اپنا فوجداری مقدمات ہوتے ہیں یا دوسرے دیوانی مقدمات ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی گواہی موت نہیں جنہوں نے ایک دفعہ تومت لگئی دیانات کے اندر موتبار بار ہے معاملات میں موت نہیں دیانات کیا مانا وہ کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے کیا تو پھر گواہی کیا ہے موتبار بار آگے سمجھ یا کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے خود پھر بھی موت بار ہے سمجھے جی سمجھی بات تو تہمت لگانے والے کی گواہی ہمیشہ کے لیے چاہے توبہ بھی کرے معاملات میں گواہی نہیں دے سکتا دیانات نات میں دے سکتا ہے ولزین یرمون ازواجہم یہ کتنا نمبر ہے جی حکم کتنا ہاں حکم نمبر چار یہ لیان لکھو لیان ایک صحابی تھے ہلال بن امیہ وہ باہر گئے ہوئے تھے اپنے کھیتی باڑی کے اندر رات کو آئے نا تو ان کو شک ہو گیا کہ میرے گھر کے اندر کوئی آدمی تھا میری بیوی کے ساتھ سمجھے تو صبح کو اس نے تومد لگا دی بیوی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے حضرت نے فرما چار گواہ پیش کرو گھر حضرت چار گواہ کانس لوں آدمی چار گواہ تلاش کرتا رہے تو بڑی مشکل ہے تو آپ نے فرمایا پھر پھر تو تیرے اوپر کیا لگے گی ہاد لگے گی تحمد کیا وہ پریشان اتنے میں اللہ تعالی نے کون سا حکم نازر کیا لیان کا کہ جو آدمی اپنی بیوی پہ توہمد لگائے چار گوانہ پیش کر سکے تو اس کو ہاد کاسو نہیں لگے گی اپنی بیوی ہے نا لیان کرنا پڑے گا یہ سمجھ رہے ہو یا نہیں دیکھو حکم چہارم لیا جو لوگ تہمت لگاتے اپنی بیویوں کو اور نہیں ان کے گواہ مگر خود ان کی اپنی جانیں ہیں تو کیا ہوگا پس گواہی ایک ان کی چار گواہی دے اس طرح خود مرد مرد چار دفعہ کہے بلّہ قسم میں اللہ کی بے شک وہ سچوں میں سے ہے چار دفعہ کیا کہے خدا کی قسم میں سچا میں سچا میں سچا اور پانچویں دفعہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر کیا ہو لانت اور پانچویں دفعہ یہ کہ لالس اللہ پہ اس پہ اگر ہے جھوٹوں میں سے یہ تو کون کہے گا جی مرد اور عورت کیا کہے عورت یہ کہے خدا کی قسم میرا خامن جھوٹا جھوٹا جھوٹا چار دفعہ کہے ٹھیک ہے نا اور پانچویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میرا خامن سچا ہو تو میرے اوپر خدا کا غضب وہ لانت کی وجہ کیا کہیں وہ اس لیے کہ عورتیں جو ہے نا وہ لانت سے نہیں گھبراتی عورتوں کی ہے ایک دوسرے پہ لانت ڈالتی رہتی ہیں سمجھے جی اس لیے وہ غضب کا لال تھا وہ یاد رو اور دفع کرے گا اس عورت سے عذاب کو یہ بات یہ انتشہ ہے نا غور کرنا کہ تاویل مستر میں ہو کے یہ فائل بنے گا یاد رو کا یہ ترکیب لکھ لینا مجھے خود پہلے شک پڑا تھا کہ اس کی ترکیب کیسے ہے انتشادہ فائل ہے کس کا یاد راو کا اور دفع کرے گا اس عورت عذاب کو یہ چیز یہ قول دفع کرے گا عورت سے عذاب کو یہ قول کہ گواہی دے چار گواہیں کسم اللہ کی بے شک میرا مر جھو سے آئے اور پانچ میں یہ کہے کہ غضب ہے اللہ کا فضاب ہو اللہ کا اس اس کے گھر ہو سچوں میں سے بلاء اللہ فضل اللہ شفقت خدا بندی اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پہ اور اس کی رحمت اور بے شک یہ کہ اللہ تعالی اوبا قبول کرنے والے ہیں مہربان ہیں حکمت والے ہیں تو لفاظہ کم یا جزا معذوف ہے لفاظہ کم البتہ رسوا کرتا تم کو اللہ یعنی لیان کا حکم نہ اترتا تو مرد رسوا ہو جاتا یا نہیں اس کو کیا لگتی وہ حد قسم نہ لگتی اس لیے اللہ نے آسانی کر دی لیان کا حکم جب ورنہ ہاد قصم لگتی اسی چابو ان الزین جاؤ بل یہ زاجر ہے جی زاجر برکاز فین تحمت لگانے والوں پہ زاجر و تسلیے مغمومین زاجر برقاضفین اور تسلی مغمو مین مومنین بھی لکھ سکتے ہو تسلی مغمومین بھی لکھ سکتے ہو میرے حضرت غزوہ بنی مصطلق ہوا سنچے ہجری کے اندر غور کریں غزوہ بنی مصطلق کب ہوا جی سنچے ہجری کے اندر ان آیات کا شان رضور میں بیان کر رہا ہوں حضرت و غزلے سے واپس آ رہے تھے ہماری امی عائشہ ساتھ تھی اور امی عائشہ کے لیے ایک کچاوا ہوتا تھا اس کے اندر بیٹھتی اور ادھر ادھر پردے ڈال دیے جاتے آپ کا وجود نفیس تھا حضرت نے ایک جگہ ڈیرہ لگایا رات کو صبح کو جب کوچ کا وقت ہوا تو امی کو ضرورت ہوئی قضاء حاجت کی آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی وہاں آپ کا ہار ٹوٹ گیا تو ہار کو تلاش کرتے کچھ دیر ہو گئی واپس تشریف لیں تو کافلا جا چکا تھا وہ اس لیے کہ کجاوے کے پردے تھے نا جو اونٹ والا تھا ہمبال اٹھانے والا اس نے سب جا کے امی ایشا کیا ہیں اندر ہیں دو آدمی نے اٹھا کے رکھ دیا کافلا چلا گیا حضور کا حکم تھا حضرت مستاہ کو سمجھے حضرت سفوان کو کس کو جی حضرت سفوان ان کو حضور کا حکم تھا کہ تو کافلے کے پیچھے پیچھے آیا کر ایک دو میل کیونکہ کافلا زیادہ ہو نا تو اس کی چیزیں گرتی ہیں یا نہیں گرتی وہ اونٹوں سے عورتیں ہوئیں باقی چیزیں گر پڑتی ہیں سامان گرتا ہے تو اس لیے مسئلہ یہ تھی کہ ایک دو آدمی پیچھے رہیں تاکہ گری پڑی چیز اٹھاتے رہیں کافلے کی یہ بہت چیزیں گرتی ہیں کافلے کا تجربہ ہے امی ایشا واپس آئی تو کافلہ تو چلا گیا آپ نے سمجھ کی کہ کپڑا اوڑھ کے وہاں بیٹھ گئیں کہ حضور پھر کوئی آدمی بھیجیں گے میری تلاش کے لیے چونکہ نوجوان تھیں آپ تو نیند آدی سو گئی حضرت سفوان جو پیچھے آ رہے تھے نا انہوں نے دیکھا کوئی وجود ہے سویا ہوا قریب کے پہچان لیا کہ امی ایشا ہے کیونکہ پردہ تو بعد میں نازل ہوا نا تو پردہ جب نازل نہیں ہوا تھا امی ایشا کو ہر کوئی پہچانتا تھا اس نے زور سے پڑا ان راجو امی کی ہو گئی اس نے آ کے اونٹ بچھا دیا امی صاحبہ اونٹ پہ سوار ہو گئی وہ اونٹ کو دوڑاتا دوڑتا تقریباً دو پاہر کو پہنچ گیا قافلے کو مل گیا قافلے کے اندر عبداللہ بن عبی خبیص بھی تھا چلتا تھا کبھی کبھی جنگ کے لئے تماشے کے لیے اس نے جب یہ مسئلہ دیکھا اس کو تو جی موقع دیا بدماش کو اس نے پھر چرچا شروع کر دیا لوگوں کے اندر کہ دیکھو جی ان کی غلط کاری ہوئی ہوئی آپس کے اندر ان کا کوئی مشورہ ہوگا پہلے سے ساز باز ہوگی ایسی ہماری امی پہ تومتے لگا دی چنانچہ ایک مہینہ پورا گزر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تو پورا جانتے تھے کہ ہماری بیوی کیا ہے پاک ہے لیکن اسی انتظار کے اندر تھے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کیا کوئی حکم نازرو یقینی طور پہ سمجھے تب ان سے بدلہ لیا جائے تحمت لان کو حد زنا کر لگ جائے تو کافی ایسے پروپگنڈے رہے امی عائشہ کو پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ بخاری شریف کے حدیث لمبی بعد کے اندر آپ کو پتا چلا اسی ذریعے آپ گھر بھی روتی رہی پھر حضور سے اجازت لی کہ میں بیمار کمزور ہوں اپنے دیکھ کے چلی گئی سمجھے وہاں نبی کریم صلی اللہ علم ایک دفعہ تشریف لے گئے تو آپ نے خود صلاحن کہہ دیا کہ عائشہ انسان ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آدمی مغفرت کر لے اللہ تعالیٰ دے آگے بخش طلب کرے امی ایشا نے عرض کیا ابے کو اور اماں کو کہ تم جواب دو حضرت کو وہ خاموش ہو گئے تو امّی ایشا کہنے لگی میں وہی جواب دوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلط والسلام نے کہا تھا کہ فرسا کرون جمگیر وہ بھبید عامری اللہ میں اللہ کی طرف اپنا معاملہ سبر کرتی ہوں صبر جمیل ہے یہ کہہ ہماری اماں بسرے پہ لوٹی لوٹ گئی اور زار و زار ہونے لگی منہ پھیر لیا اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہو گئی پسینہ پسینہ ہو گئے کچھ دیر کے بعد آپ اٹھے تو یہ دو رکوع تھے ہماری امی کے تو حضرت نے فرمایا خوش ہو جائے شاہ اللہ تعالیٰ نے تیری پاک دامی نازل کی ہے اب بی بی عائشہ کو امی نے کہا ابو نے کہا حضور کا شکریہ ادا کرو ہماری امی نے کہا میں نہیں ادا کرتی ان کا شکریہ یہ خاموش کیوں رہ گئے کیا ان کو میرے بارے میں کیا شک تھا کیا تھا خاموش کیوں رہ گئے ان کا میں نہیں شکریہ ادا کرتی نہ تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں تم نے بھی تو کوئی جواب نہیں دیا میں شکریہ کس کا ادا کروں گی اللہ کا جس نے میری پاک دامنی لازل کی دو رقوم مکمل ہوئے اور کیا تک پڑھتے جا رہے گے میرے محترام حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام پہ توہمت لائی تو چھوٹے بچے نے پاک دامنی بیان کی ایسا نا بی, بی مریم کے اوپر تحمت آئی تو چھوٹے بچے نے پاک دامنی بیان کی ہماری امی پہ تہمت ہے رب بولا ہاں ہے رب بولا اللہ پاک دام پہ۔ اور کیا تک پاک پاکدامی پیش ہوتی رہے گی کہ امی عائشہ اتنی پاک تھی اور جو خنزیر ہیں خنزیر ان کا منہ ہوتا رہے گا جب قرآن کے اندر میری امی کی پاک دامنی رہیں گے میری امی کا اعزاز تھوڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی عائشہ کے حجرے میں آج بھی ہاں زندگی بھر تو رہے آج کہاں ہے امی عائشہ کے حجرے میں ہے یہ کتنا مقام ہے ان اللہ عف یہ میں نے کیا لکھایا ہے تسلیے مومنین لکھو چاہے مغمومین لکھو فرمایا بے شک وہ لوگ لائے ہیں عف کو تسلی نمبر ایک اشارہ کیا کہ یہ ان کا عف کا ہے بہتان ہے عف کے لفظ میں تسلی ہے یا نہیں اس بات میں ان ایک چھوٹی جماعت ہے تم میں سے تسلی نمبر دو چھوٹی جماعت وہی ایک عبداللہ بن ابئی تھا ایک دوست کے اندر منافق شتونگڑے ہوں گے اور بعض مسلمان بھی دکھے میں پڑ گئے مسلمانوں میں حضرت حسان تھے حضرت مسکا تھے اور بی بی ہمنا یہ تین تھے مسلمانوں میں یہ بھی دھوکھے میں پڑ گئے ایک چھوٹی جماعت ہے تم میں سے لکھا تسلی نمبر دو لاتا سبو شر اللہ کم تسلی نمبر تین نہ گمان کرو اس کو نتیجے کے لحاظ سے برا اپنے لیے بلکہ وہ بہتر ہے واسطے تمہارے لیکل مرم واسطے ہر مرد کے ان میں سے جو کچھ کمایا چاہے زبان سے کچھ کہا یا دل میں غلط خیال لایا یا سکوت اختیار کیا سب کو کچھ نہ کچھ گناہ ملے گا واسطے ہر مرد کے ان میں سے جو کچھ کمایا چاہے زبان سے چاہے دل سے چاہے سکون سے گنا ہوگا ولہزی طلّہ کبراہو اس کے نیچے لکھو عبداللہ بن بنو اور جو متولی ہوا اس کے بڑے حصے کا ان میں سے اس کے لیے عذاب بڑا ہے لولا اس سمیت تو من یہ ہے جی مومنین کو ناسحانہ ملامت پہلے زاجر تھی پہ اب مومنین کو نافسانہ ملامت کیوں نہ جب سنا تم نے اس بات کو اے جماعت مومنین تو یقین کرتے مومن دل میں یقین کرتے زانبان یقین یقین کرتے دل میں مومن مرد مومن عورتیں اب بے انفوسم آ گیا دل میں خیر کا یقین کرتے وہ کالو اور زبان سے کہتے حاضا مبین یہ بہتان ہے ظاہر ایک قالو کے نیچے لکھو مثل ابو ایوب مصر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ابو ایوب انصاری کو اس کی بیوی نے کہا کہ ایسے شور آتا ہے بیوی عائشہ رضی اللہ کے متعلق ابو ایوب انصاری کہنے لگا یہ بتا کہ تیرا دل چاہتا ہے زنا کے لیے بیوی کو کہا کہنے لگا نہیں کہنے لگی نہیں تو ابو ایوب انساری کہتے ہیں تو جیسی ہزاروں قربان ہو کس کے اوپر عائشہ کے اوپر آزا عفق مبین انہوں نے فرمایا ابو انصاری نے لولا جاؤ دلیل عفق عفق کی دلیل یہ ہے کہ چار گواہ انہوں نے پیش نہیں کیے کیوں نہ لئے اوپر اس کے چار گواہ اور جب نہ لئے گواہ آ یہی نزدیک اللہ کے جھوٹے ہیں ولا, ولا امتنا باری تعالیٰ اللہ احسان جتلا رہے ہیں اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پہ اور اس کرامت دنیا کے اندر یہ دنیا میں اللہ نے فوراً عذاب نہیں دیا اور آخرت کے اندر کہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دی اگر یہ بات نہ ہوتی تو البتہ پہنچتا تم کو بیٹھو اس کے کہ چرچا کرتے رہے تم بھی جو اس کے عذاب بڑا اس تلق کا وہ سب نہ ملامت ہے جبکہ لیتے تھے نقل کرتے تھے اس بات کو زبانوں کے ساتھ اور کہتے تھے اپنے منہ کے ساتھ وہ چیز کہ نہ تھا واسطے تمہارے ساتھ اس کے کوئی علم کوئی تحقیق نہیں تھی اور گمان کرتے تھے ہم اس کو ہلکا حالانکہ اللہ کے نزدیک تھی بڑی بات تھی لا کیوں نہ جب سنا تھا تم نے اس کو یوں کہتے بول تم یوں کہتے کہ نہیں لائق واسطے ہمارے یہ کہ بات کریں ہم ساتھ اس کے سب کو یہی کہنا چاہیے تھا جب تمہارے کانوں میں بات پہنچی نا تو سب کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ نہیں لائق واسطے ہمارے یہ کہ بات کریں ساتھ اس کے پاک ہے ذات تیرہ بہتان العزیز یاز کم اللہ مستقبل کے لیے نصیحت گزشتہ پہ ملامت مستقبل کے لیے نصیحت نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ اللہ تعود اللہ مقدر ہے یہ کہ نہ لوٹنا واسطے مصل سے کبھی بھی اگر ہو رہو تم اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالی امتناان باری تعالی واسطے تمہارے آیات کو اور اللہ جاننے والے حکمت والے ان اللہ زین بون زاجر بر منافقین بے شک وہ لوگ کہ پسند کرتے ہیں یہ کہ چرچا و بدکاری کا یہ زاجر بر منافقین یہ بعد نزول برات ہے برات کے نازل ہونے کے بعد بھی چرچا کریں بے شک وہ لوگ کہ پسند کرتے ہیں بعد نزول برات یہ کہ چرچا و بدکاری کا مومنین کے اندر ان کے لیے ذاف دردناک دنیا بھر کے اندر اور اللہ جانتا ہے حقیقت معاشیت کو تم نہیں جانتے اللہ نے بتلا دیا بلاولا فضل اللہ امتنان برتا ہے بین جنہوں نے توبہ کی نا ان پہ اللہ احسان جترا رہے ہیں اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے پر اس کی رحمت اور یہ بات کہ اللہ تعالی کیا ہے روفر رحیم ہے لا جالا کمبل اکوبت یہ جدا معذوف ہے لا جالا کمبل اللہ تعالیٰ تم کو عذاب جلدی دیتے میرے محترام جب بی بی صاحبہ کی پاک دامنی سامنے آ گئی تو میرے آقا نے توحمت لگانے والوں پہ حد جاری رہی تھی کیا حسان ہوا مستا ہوا ہمنا ہوئی ان پہ حد جاری تھی کے کی کتنی آتی اسی اَسی چابک بک لگئے اور عبد اللہ بیروبائی خبیر چونکہ بانی تھا اس کا اس کو اسی کی بجٹ ڈبل لگے کتنی ایک سو ساٹھ اسی کو ڈونا ضرور ایک سو ساٹھ سمجھے جی اس بدماش کا ہو گیا